ہمارے مرشد محبوب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں ان کا عنوان ہے ضمانت مؤثرت کی, کی دوست اشکامت ندامت مؤفرت ندامت. کی ضمانت یہ مانا معاشیت میں مجھے توڑی لذت ہے نا معاصیت میں مجھ رانا تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی معاصیت معا گناہ فرما رہے ہیں کہ معاصیت میں گناہ ہے لذت تو ہے لیکن ایک تو تھوڑی ہی لذت ہے تھوڑی دیر کی لذت ہے بس گناہ کے اندر تھوڑی دیر کی لذت اور وہ بھی مجرمانہ مجرمانہ جیسے مجرم کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا کوئی پکڑ لے گا کوئی سزا دے دے گا ایسے ہی اللہ کی نافرمانی میں قدرتی طور پر فطری طور پر انسان کو گناہ میں خوف رہتا ہے اور پریشانی بے چینی اور, اور پسینہ بھی آ جاتا ہے خوف کے مارے لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا تو پھر اس کو پسینہ بھی نہیں آتا اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی پالنے والے سے کیسی بغاوت ہے کیسی بے وفائی ہے یہ کہ وہ ہمیں پال رہے ہیں اور اتنی نعمتیں دے رہے ہیں اور پھر بھی ہم ان کی نافرمانی کریں یہ معنی معاشیت میں مجرمانا تھوڑی لذت ہے مگر سال نے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے مگر سال نے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے ذرا سی دیر کی لذت ہمیشہ کی دامت ہے ذرا سی دیر کی لذت ہمیشہ کی ندامت ہے روکا کرنا کیا حماقت ہے جنازہ آپ کا دبن کرنا کیا حمقت ہے یہ مانا معاشیت میں مجھ رانا تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسے تریے سرکشی حق سے ار کیسی جسارت ہے تری سرکشی حق سے ارے کیسی جسارت ہے خدا تیری بے خوابی بھی ظالم کیا قیامت ہے خدا سے تیری بے خوفی بھی ظالم کیا قیامت ہے تیری سرکشی حق سے ارے کیسی جسارت ہے خدا سے تیری بے خوفی بھی ظالم مرنا مرنے والوں پر کھولی کیسی ہے جتنے بھی حسین ہے نامحرم ہے یا آخر کار مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کمر میں چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد دل بہلانے کہا جائے گا ابھی تو حسن سے دل بہلا رہا ہے اور خدا کو ناراض کیے ہوئے ہیں خدا کی لانت لیے ہوئے ہے اور آنکھوں کا دنا کیے ہوئے ہے لیکن جب یہ سب نہیں ہوگا حسن کو تغیر آ جائے گا زوال آ جائے گا اور قبروں میں حسین چلے جائیں گے پھر کہاں دل, دل بہلانے کو کہاں جائے گا دل بہلانے کو کہاں جائے گا تو مرنے والوں پر مرنا اب جب یہ مر جائیں گے تو پھر کفی افسوس ملے گا کہ کہاں ہم نے زندگی ضائع کی تو اللہ پر زندگی کو فدا کر دے تو زندگی قیمتی ہو جائے گی باقی ہو جائے گی تو اس لیے فرمایا کہ مرنا مرنے والوں پر ہم جو ان پر فدا ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے واہ واہ کر رہے ہیں اور خبر ہی نہیں کہ ہم کس کی، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے ان آسینوں کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ مرنا مرنے والوں پر سی حماقت ہے یہ مرنا مرنے والوں پر کھلی کیسی مقت ہے اور ان کی زندگی دونوں جہاں میں کیسی غارت ہے اور ان کی زندگی دونوں جہاں میں کیسی غارت دونوں جہاں کی زندگی برباد دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد فنا ہوتا ہے جب جو گورا پیاؤ سو سانی کا فنا ہوتا ہے جب جو گورا پیاؤ سو سانی کا پتا چلتا ہے تب یہ ویس پہ پانی کہ سلانت ہے پتا جلتا ہے تب یہ ویز پہ پانی کے سلانت ہے پنا ہوتا ہے جب جو گورا پیاسوں سانی کا پتہ چلتا ہے تب یہ اس پہ پانی گہ سلانت ہے زمین مجرماں ان مجرموں پر کیسی اُلٹی ہے یہ شعر امرتوں کے متعلق ہے جو حضرت لوگ علیہ السلام کی قوم تھی امرت پرستی پر کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ بدماشی کیا کرتے تھے ان کے, ان کے لیے شعر ہے کہ ان مجرموں پر ان کی زمین پر بھی کیسے پتھر برسائے گئے اللہ تعالی کو ان کا یہ فعل اتنا برا معلوم ہوتا تھا اور اتنا غضب ان کا نازل ہوتا تھا کہ وہ زمین پر بھی وہ زمین کو الٹ دیا آسمان تک لے گئے حضرت علیہ السلام اس بستی کو آسمان تک لے گئے اور وہاں سے اس کو الٹ دیا اور الٹنے کے بعد جب وہ نیچے آ کر مر گئے اس کے باوجود اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ ان پر پھر پتھروں کی بارش کی گئی اور ہر پتھر پر اس مجرم کا نام لکھا تھا آج لوگ اس مضمون سے اعتراض کرنے والے بہت ہیں اور بہت سے تو یہی نہیں ناکوں کی حفاظت ہی کو نہیں یہ قیمت دیتے لیکن جو دیتے ہیں تو کیسے یہ عجیب معاملہ ہے کہ عورتوں سے نظر بچانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن لڑکوں سے نظر بچانے کی کیا تو ہے تو یہ سارے واقعات عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے کتاب تو نوزب اللہ یہ واقعات کیا فضول ہیں نو زب اللہ عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت ہیں اس سے عبرت لینی چاہیے زمین مجرمائن مجرموں پر کیسی الٹی ہے پھر ان پر پتھروں کی ایسی بارش کیسی لانت ہے پھر ان پر پتھروں کی ایسی بارش کیسی لانت ہے عذابِ نار سے بچنا ہے تو کر توبا ساد عذابِ نار آگ کا عذاب یہ شہوت کا جو عذاب ہے شہوت کی جو گناہ کا تقاضا ہے شہوت کا گناہ یہ آگ آگ ہے آگ اور اس کو اس کو بجاتے ہیں توبہ و استفار اور عذیق اللہ کا نور اللہ اللہ کرنا اللہ کو یاد کرنا اس سے نور پیدا ہوتا ہے تو نع شہت چور خدا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نارے شہوت کیسے ٹھنڈی ہوگی سوائے اس کے کہ نور خدا اس کو بجا سکتا ہے ورنہ جو بھی طریقہ اختیار کرے گا وہ سب کسب اس شہوت کو اور بھڑکاتا رہے گا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہے گا لیکن اس کا علاج اگر نور خدا سے کر لے یعنی کسی اللہ والے سے تعلق کر لے اور اس سے کوئی ذکر پوچھ کر اس کا مشغلہ جاری رکھے اللہ اللہ کرے اس سے جو نور پیدا ہوگا تو اس کے اندر یہ شہوت کے تقاضے آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے ختم نہیں ہوں گے مغلوب ہو جائیں گے تو ان پر وہ حاوی رہے گا تقاضا آئے گا گناہ کا تو وہ کوئی برا نہیں ہے کیونکہ غیر اختیاری ہے تقاضے کا لیکن عمل نہیں کرے گا اس پہ اس کو تباہ دے گا یہ اللہ کے ذکر سے یہ طاقت پیدا ہو جائے گا ادا نار سے بچنا ہے تو کر تو صادق سواد ضمانت مئ کی دوست تو عشق ن دامت ہے ضمانت مئ کی دوست تو عشق ن دامت ہے سمندر کا سمندر ان ڈے دو لیکن گناہ معاف نہیں ہوں گے لیکن تو آنسو بہالو ندامت سے بس وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. عذابِ نار سے بچنا ہے تو کر تو صادق ساد ضمانت فرت کی دوست تو عرش ندامت یہ توبہ جلد ہے مقبول اہل دل کی صحبت میں دیکھیے توبہ کی تاثیر ایک تو انسان اکیلے تنہائی میں توبہ کر رہا ہے اور ایک جو ہے صحبت اہل اللہ میں اس کی قیمت اور ہے فرما رہے ہیں یہ توبہ جلد ہے مقبول اہل دل کی صحبت میں اہل اللہ کی صحبت میں توبہ جلدی قبول ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے یہ توبہ جلد ہے مقبول ال دل کی صحبت میں یہ توبہ جلد ہے مقبول ال دل کی صحبت میں جہاں اللہ والے ہیں برسی پر رحمت اللہ والے ہیں قصہ حضرت والا نے بیان فرمایا تھا بخاری شریف میں ہے یہ قصہ یہ ایک شخص تھا اس نے ننانوے قتل کیا اب ننانوے قتل کرنے کے بعد اس کو خوف خدا پیدا ہو گیا کہ میں بہت بڑا ظلم کر دیا بہت بڑا ظالم ہوں اب فکر تو پیدا ہو گیا اب ادھر ادھر گھبراہٹ میں ادھر جائے ادھر جائے تو ایک عابد ملے اس کو جو عابد تو تھے لیکن وہی بات کے صحبت صحبت نہیں تھی اللہ کی رحمت کی امید دلانے کے بجائے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ظالم تو نے ننانوے قبل کیے تیری مغفرت کیسے ہوگی یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا یہ جو خوش عابد ہوتے ہیں کہ ان کا یہی حال ہوتا ہے جن کی صحبت ہے صحبت نہیں ہوتی کسی آر. ولی اللہ کی صحبت نہیں اٹھائی عشق عشق علاجی نہیں اٹھایا اور خود کو مٹایا نہیں یعنی اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھنا کتنے بھی گناہ ہو جائیں کتنے بھی کیسے کیسے ظلم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں ان کی رحمت بڑی وسیع ہے تو یہ کہنا کہ تیری مغفرت کیسے ہوگی اس میں سبق بھی ہے کہ کسی گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے معلوم نہیں کہ وہ کب توبہ کر لے کب اللہ والا ہو جائے تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ظالم تیری مغفرت کیسے ہوگی تو نے تو اتنا اتنا بڑا ظلم کر دیا ایک دو نہیں ننانوے قتل کر دیا تو اس نے سوچا کہ جب میری مغفرت ہوگی ہی نہیں تو لاؤ یہ سوا بھی میں مکمل کر دیتا ہوں سینچری بنا لیتا ہوں تو اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اب اس کے بعد اس کی بے چینی اور بڑھ گئی اب تلاش میں دیکھو اللہ یہ, یہ تلاش میں اللہ کی اور اللہ کی رحمت تلاش میں اس کی ہاں یہ اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ اس بندے کی تلاش میں کیسے کیسے وحشیوں کو اللہ نے بخشا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضور عقر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور جس بے دردی سے شہید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ہم اس ایک جان کے بدلے ستر کو قتل کریں گے پھر آیا نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ایک کے بدلہ ایک ہی ہے اور اگر آپ معاف کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑا کفارہ بھی ادا کیا پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کا فیصلہ ہوا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نوں کو پھر پیدر پہ آیات نازل ہوئی ان کی ہدایت کے لیے اور وہ نخرے کرتے رہے وہ نخرے کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑی مشکل شرط ہے یہ واقعہ پھر انشاءاللہ کسی کو تفصیل سے سنائیں گے حضرت نے. تجلیات جز میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت نے بیان فرمایا تھا چار حصوں میں حضرت نے بیان فرمایا تھا جذب کے واقعات تو کتابی شکل میں چھپ چکا ہے اس کا نام تجلیات جز ہے لیکن دیکھو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو کیسے تلاش کرتی ہے اور اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے اپنا بناتے ہیں کہاں ہم سوچ سکتے ہیں کہ حضور کے چچا کے قاتل اور کس بے دردی سے قتل کیا ہے ایسے کی تو فرت ہو ہی نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پیغام در پیغام کس کو آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات نازل ہو رہی میرا آخر میں جو آیات نازل ہوئی تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو نعمت حاضا کہ بس شرک اور کفر کے علاوہ میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا بس پھر تو انہوں فوراً ایمان لے آئے انہوں نے کہا یہ تو بڑی نعمت ہے تو غرض یہ کہ پھر یہ چلا بے میں پریشانی میں تو وہاں کوئی اللہ والے اس کو مل گئے انہوں نے, نے پھر ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے سو قتل کر ڈالے ہیں اب میری مغفرت کا کوئی راستہ کوئی بخشش کا کوئی راستہ ہے کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے تو انہوں نے کہا ہاں معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں لیکن تم کام یہ کرو کہ یہاں سے کچھ دور ایک بستی ہے نصرہ یہ جو جس بستی میں وہ قتل کرتا تھا اس کا نام تھا فجرہ اور جس بستی میں اللہ والے رہتے تھے اس نے کہا کہ ہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں اس کا نام ہے نصرہ اس بستی میں تم چلے جاؤ تو وہاں اگر تم پہنچ کے توبہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو بہارا یہ شخص چلا اس بستی نصرہ کی طرف اور چلتے چلتے چلتے چلتے جب وہاں قریب ہونے لگا تو اس کا جان کا وقت آ گیا وہ جان ختم ہونے کا وقت آ گیا جان دینے کا تو اب جو ہے اس کی جان نکل رہی تھی تو نکلتے نکلتے جو ہے اس نے کیا کام کیا عاشقانہ۔ کہ اس بستی کی طرف اپنی گردن کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کیا جیسے کوئی کوشش کرتا ہے نا جیسے وہ بھاگ وہ جو ریس لگاتے ہیں آ... کیا کہلاتی ہے بہت ساری ریس ہاں سو میٹر کی دو سو میٹر کی تو وہ جب آخر بالکل وقت آتا ہے اور ایک کھلاڑی اور بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیسے جمپ لگا کے پوری قوت لگا کے ایسے ہی اس نے جو ہے جب دیکھا کہ میرا آخری وقت آ گیا اور بستی تو ابھی میں پہنچا نہیں لیکن پہنچنے ہی والا ہوں تو اس نے جان نکلتے نکلتے اپنی گردن उसने जान سا اور لمبا کر کے کھینچ تان کے جتنی اس کی के تھی उसकी وقت اس उसको उसने अपने کو کھینچ تان के اس بستی کے قریب کرنا چاہا لیکن پھر بھی اس کی جان نکل گئی اب فرشتے آ گئے رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی اب عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی بستی میں پہنچا نہیں توبہ نہیں کیا اور رحمت کے فرشتے آ گئے کہ نہیں یہ ارادہ کر کے چلا تھا اور یہ بستی کے قریب پہنچ گیا تو اب دونوں نے جو ہے وہ, وہ ہو گئی کشمکش تو کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں وہاں فیصلہ ہوگا اب اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قیسو بینہم ہوں اس بستی اور اس بستی کے درمیان پیمائش کرو تو اگر یہ اس نسرا کی بستی کے قریب ہوا تو سمجھ لو کہ یہ پہنچ گیا اس کی ہم توبہ قبول کر لیں گے اور اگر یہ دور رہا تو پھر اس کی قسمت تو پھر جب وہ پیمائش کرنے لگے فرشتے تو اللہ تعالی نے فجرہ کی بستی کو حکم فرمایا تباہ دی تو دور ہو جا دیکھا آپ نے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت کتنی کتنی وسیع ہے کیسے کیسے مجرموں کو اللہ تعالی معاف کرنے پر جب آ جائیں تو معاف کر دیتے ہیں کیسی محبت اللہ تعالی بندوں سے فرماتے ہیں جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں بس اس کا کام ہے دیکھو بہانہ کر دیا اس بستی کو حکم دے دیا کہ تباہ دی تو دور ہو جا اور وہ جو نسرا کی بستی تھی اس کو حکم دیا تفر تو قریب ہو جا تو زمین کھسک کے اس کے قریب ہو گئی اللہ کو سب اختیار اور قدرت ہے تو جب فرشتوں نے پیمائش کی تو قریب نکلا نسا سے لہٰذا اس کی بخش ہو گئی رحمت کے فرشتے لے گئے تو یہ ہے تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت کتنی قیمتی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ توبہ کو بھی جلد قبول کر یہ <king> توبہ جلد ہے مقبول اہل دل کی صحبت میں یہ توبہ جلد ہے مقبول اہل دل کی سحبت آپ شر ہے وہ تکوا جلد پا جاتا ہے اختر کی صحبت سے وہ تکوا جلد پا جاتا جلد پا جاتا ہے کی صحبت سے گناہوں کی پرانی گرچ اس کی سخت سنت ہے یہ دوسرا فائدہ کہ وہاں جس کے کیسی سی کیسی پرانی عادت ہو گناہ کی اگر صدقے دل سے حاضری دے گا صوبہ اللہ بچے اس کے دل ہی میں ارادہ ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا تو پھر پھر تو کوئی کچھ نہیں نہیں پیر بھی اس کو ہدایت دے ارادہ تو کرے ارادہ ہی نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوگا ارادہ کرے توبہ تو یہ ہوا صحبت کا فائدہ کہ وہاں توبہ جلد مقبول ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ بھی بتلایا کہ وہاں پر گناہوں کی کیسی سے کیسی سخت عادت ہو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کا دل اس سے نفرت کرنے لگے گا گنا اور اس کا دل پاکیزہ اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے گا حضرت والا نے ایک مثال اس کی عطا فرمائی فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک شخص کہیں گورنر ہاؤس سے رشوت لے کے چلا اور ابھی پلاننگ کرتا ہوا جا رہا ہے بیس ہزاروں روپیہ رشوت لیے اس سے بیوی بی کے کچھ کپڑے لیں گے بچوں کے کھلونے بچوں کے کپڑے اور فلاں کھانا پینا پلاننگ کرتا ہوا جا رہا ہے کہ جی یہ جی پیسہ آیا ہے آج یہ لیں گے خریدیں گے لیکن اچانک اتنی دیر میں اس کا ایک دوست آتا ہے آگا بھاگا اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پیچھے پولیس موبائل لگی ہوئی ہے کیونکہ تم نے جو پیسہ رشوت کر لیا ہے اس کی خبر انٹیلیجنس کو ہو گئی ہے اور ان نوٹوں کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں جس نے تمہیں رشوت دی ہے اس نے تمہیں پھنسا دیا ہے تو ان نوٹوں پہ نشان بھی لگے ہوئے ہیں اور پولیس موبائل تمہارے پیچھے اب اس نے گھبرا کے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا تو ایک گٹر کا ٹکنا کھلا ہوا تھا جلدی سے وہ نوٹ جو ہے اس گٹر کے اندر پھینک تھی اور پھر ڈکن چور کو جس نے ڈھکن چرایا اس کو بھی دعائیں دیں کہ اگر وہ نہ چراتا تو میں کہاں پھینکتا تو اطمینان اور آپ نے رشوت لی ہے اب آپ وہ گرفتار کریں گے کہا بھائی آپ تلاشی لے لیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں پیسہ اب پولیس نے تلاشی لی کوئی پیسہ برامد نہیں ہوا تو انہوں نے بجائے اس کو گرفتار کرنے کے اور آج جوڑ کے معافی مانگی کہ ہمیں غلط ملی ہم معافی چاہتے ہیں. تو آپ حضرت فرماتے کہ بتائیے کہ اس کو نوٹوں کی گڈی چھوڑ, چھوڑ کر پھینک کر خوشی ہوئی کہ افسوس ہوا خوشی ہوئی کہ میں کتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا تو ایسے ہی اولیاء اللہ کے پاس جانے آنے سے عقل سلیم عطا ہوتی ہے قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں قلب کو بصیرت عطا ہوتی ہے کہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے تو گنا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا, پیدا ہوتے ہوتے نیکیوں کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو گناہ چھوڑنا, چھوڑنا, چھوڑنا, چھوڑنا نہیں پڑتا اس سے گناہ خود چھوٹ جاتے گدی جیسے مجبور جبرن نہیں چھوڑنی پڑی بلکہ وہ چھوڑنے کے بعد کچھ ہوا اب وہ جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا رہا تو اب جو تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھتا ہے کہ ہے کتنے گناہ کرتا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اب میں نے کتنے گناہ چھوڑ دیے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے گندی چیز کو چھوڑ دیا اور اچھی پاکیزہ زندگی زن میں نے اختیار کر لی تو یہ اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ گناہوں سے خود بخود نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور نیکیوں سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت اولیاء کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے آج تک ہم سے اللہ جو غلطیاں نالائقیاں ہو گئیں اے اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے معاف فرما دیجئے اور اللہ ہماری توبہ کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اور یہ اللہ آئندہ کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے خصوصاً اپنی نگاہوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت اور زبان کی حفاظت زبان بھی جو ہے بہت اہم اور بہت ہی یعنی مشکل ہے اس کی حفاظت کرنا زبان سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے کبھی جو ہے جوب بول دیتا ہے کبھی قیمت کر ڈالتا ہے کبھی کوئی ایسی بات بدگمانی کی کہہ ڈالتا ہے یہ سب باتیں جو ہیں یہ بھی انسان کے جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہیں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں تو اور دل کے اور بھی گناہ ہیں دل کے اندر محض یہ نہیں کہ آ, نامحرموں کے خیالات آنا بلکہ دل کے اندر اور بھی گناہ ہیں دل کے جیسے حسد ہے اور بدگمانی ہے اور جو ہے تکبر ہے عجب ہے ریا ہے غصہ ہے یہ سب جو ہے یہ آ, باطنی گناہ ہے دل کے گناہ ہیں تو ان سب کی فردن فردن ایک ایک کر کر اصلاح کرانا اور ان ان جو, یہ جو اخلاق رضیلا ہیں ان کو مغلوب کرنا کیونکہ یہ عادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہیں ان کا استعمال ہم برا کرتے ہیں جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ ماچس ہے ماچس سے آپ فائدے کا کام بھی لے سکتے ہیں اور آگ لگانے کا نقصان کا کام بھی کر سکتے ہیں تو ماچس کو ہم نقصان دہ چیز نہیں کہیں گے بلکہ اس کے استعمال کو اچھا یا برا کہیں گے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو یہ ماتے رکھے ہیں غصے کے یا اور دوسری چیزوں کے تکبر کے تو یہ, تو یہ ماتے ان کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے ان کو کہاں استعمال کرنا ہے مثلاً میرے حضرت نے فرمایا کہ اگر میدان جہاد میں کافروں کا سامنا ہو اور مسلمان ان سے جا کے یہ کہے کہ حقیر فقیر عبد القدیر سے لڑنے کے لیے آیا ہے ذرا تشریف لائیے تو یہ, یہ جو ہے وہ تو کہے, کہے گا کہ اچھا بس اس کا کام تمام وہاں توادو دکھانا حرام ہے وہاں تو کہے کہ تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہے تو یہ تکبر وہاں استعمال وہاں پر کام آئے گا یہ وہاں کام آنے کے لیے ہے اور اپنے مسلمان بھائی سے جب ملے گا تو توازوں کے ساتھ ملے گا علی المؤمنین ضتین علی کافرین صحابہ کی شان اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ عیض علی عظل کافرین علی عز المؤمنین کہ اپنے بھائی کے ساتھ مومن بھائی کے ساتھ انتہائی توازوں کے ساتھ رہتے ہیں اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں معاف کر دیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف کرتے رہتے ہیں لیکن جب کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ شدت سے پیش آتے ہیں بوجھ ان کے کفر اور دشمنی کے یہ نہیں کہ ہر کافر کے ساتھ جو ہے ظلم کرنا شروع کرتی ظلم نہیں کرتے جو مسلم دشمن ہے مسلمان دشمن ہے اسلام دشمن ہے وہ جب نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے اس کے ساتھ پھر شدت سے پیش آتے ہیں اس کے ساتھ پھر رعایت نہیں کرتے تو یہ مسلمان کی شان ہے تو یہ, یہ جو اخلاق رزیلا ہیں ان کے جو مادے ہیں وہ در حقیقت ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے اور شیخ سے اطلاع کو جو ہے وہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ کامل جو ہوتا ہے وہ اس مادے کا ازالہ بھی کرتے ازالہ نہیں کرتا بلکہ امالہ کر دیتا ہے یعنی اس کا رخ پھیر دیتا ہے جیسے جو تکبر مسلمان بھائیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اب اس کا رخ پھیر کر وہ کافروں کے ساتھ کر دے گا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی توازوں کے ساتھ پیش آئے گا اسی طرح سے اور جو بھی مادے ہیں ان کا رخ پھیر دیتا ہے بس شہر مادے اللہ نے رکھے ہیں بیکار بھی نہیں رکھے بے فائدہ بھی نہیں رکھے اور محض نقصان کے لیے نہیں رکھے بلکہ وہ فائدے ہی کے لیے رکھے ہم استعمال اس کا اچھا برا کرتے ہیں تو بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کامل بھی ہو جائے اور ہم اپنی اصلاح کے لیے پوشاں رہیں اور اپنے اپنے اپنے مشاہد سے اپنے احوال کی اطلاع کر کے ان کی اصلاح کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ضرور ظاہر الس میں وہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو ظاہر کا جو اپنا حال و احوال ہے اس کو بھی درست ہو جائے اسلام کے مطابق ہو جائے مسلمانوں کے مطابق ہو جائے اور اسی طرح ہمارا باطن بھی پاکیزہ اللہ والا ہو جائے اور اس وقت تک اللہ والا نہیں ہو سکتا جب تک باطنی گناہ ہمارے دل میں براجمان رہیں گے اس لیے نگاہ کی حفاظت اور دل کی حفاظت میں ان تمام گناہوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نحض نامحرموں کے خیالات ہی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ یہ بیماریاں جو روحانی ہیں ان کے بھی جو اصلاح ضروری ہے ان کے بھی استعمال اپنے قلب کو ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے اور زبان کی حفاظت بھی کہ زبان سے بڑی ہے جو ہے وہ خطرناک بات منہ سے نکل جاتی ہے جس سے کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے اور کسی کے جو ہے وہ غیبت نہ ہو جائے اور کسی کو اذیت نہ پہنچ جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق قطع فرمائے اپنی نگاہ کی حفاظت کی قلب کی حفاظت کی اور زبان کی حفاظت کی بھی اور دیگر جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سو فیصد گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سو فیصد اصلاح کامل ہماری فرماتے اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہمارے گھر والوں کو بھی. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ و